أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالو أتل ما حرم ربكم عليكم الله تسركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تكتلوا أولادكم من إنسان نو نوک ولا تربل پہ شمر من ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصواكم به لعلكم تعكلون ادا پول <تصفيق> ہر قسم دی ہمدو تنا تاریخ تنجی تقدیس مالک الملک رب العزت وس گو لا شریق نائق ہے کہ جس نے سڈے واسطے کچھ چیزاں حلال قرار دے نے اور کچھ چیزوں حرام قرار دے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ جڑی چیزاں سڈے واسطے حلال قرار دیتی گئی نے ادر سڈا نفا اور فائدہ ہے اور جیزا حرام کرار دیتی گئی نے انہوں سارا نقصان اور خسارا ہے ہلال اور حرام بلا وجہ نہیں اور یہ اعتراض بھی نہیں کیتا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں چیز حلال کیوں کر دیتی ہے کہ فلاں حرام کیوں قرار دیتا گیا وہ اپنی مرضی کا مالک ہے ان حق پہنچتا ہے اے اختیار ہے کہ جس چیز نو چاہے حلال قرار دے دے وے جس نو چاہے حرام کرا دے لیکن یہ بات یقینی ہے کہ حلال چیزاں اندر ہی ساڈا نفع ہے اور حرام چیزاں اندر ہی ساڈا نسخہ ہے فرمایا کل تاؤ اطلو رب علیکم اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما تعالو اے ایمان دا دعوی کرنے والے ہو اپنے آپ مسلمان کہلان وا لو آؤ اتل ماہر کم علیہ کم میں اللہ دا کلام پڑھ کے سنا دیماً کہ دے رب نے تے کی کچھ حرام کرا دے میں اللہ دی کتاب دی تلاوت کر کے تو آنو سمجھا دا دس د ماں ہر روا رب کم تو کم کے رب نے تہڑی کیڑی چیزاں حرام کر دی سب تو پہلے نمبر تے اللہ نے جو کچھ تے حرام کیتا ہے وہ فرمایا اللہ تشرکو کہ اللہ شہلا کسی بھی چیز نو ندی بھی کسی بھی حالت اندر شریک نہ بنا اللہ کے مقابل اندر نہ کسی چیز نیا کھڑا کر شرک حرام قرار دے دیتا ہے اللہ اور ساری کائنات اندر سب تو بڑا گناہ شرک ہے اِنَّ لزلم نازیم جیسا بڑا ظلم اور کوئی ہے ہی نہیں باقی سارے گناہ اللہ چاہ بغیر سزا دیتے معاف کر دیں گے چاہن گے سے سزا دے کے معاف کر دیں گے لیکن شرک کی سزا کوئی مقرر ہے ہی نہیں اللہ یادی اللہ نے انکار کر دتا ہے کہ میں شرک معاف نہیں مشرک مشرق معافی نہیں دینی وہ سزا کبھی ختم نہیں ہے. اگر توبہ کیتے بغیر مر گئے تو جی توبہ کر لئی مرن تو پہلے پہلے اپنے رب دے سامنے چک گیا اپنی غلطی دا اعتراف کر لیا اقبال جرم ہو گیا تو پھر ساری زندگی دا شرک نہ صرف اللہ معاف کر دے گا بلکہ شرک دی جگہ تے نیکیاں لکھوا دے صرف معافی نہیں ملے گی لیکن اگر توبہ کیتے بغیر مر گیا کہ سرف کی سزا کدی ختم ہونی بھی نہیں سے دوسرے نمبر سے جڑی چیز تے حرام کیتی ہے وہ ہے ماں باپ کی نہ شکری اور نہمانی ہر حالت اندر ماں باپ نل اچھا سلوک ہونا چاہیے انہوں شفقت اور محبت ہونی چاہیے انہوں نے حقوق دی بجا آبری کرتے رہنا چاہیے تک بھی کوئی شخص ماں باپ کی خدمت کردہ رہے تے پھر بھی دا حق ادا نہیں ہو سکتا گزشتہ سبق اندر بڑے اختصار والدین دے کچھ حقوق چیزہ چیزہ بیان کی تیسرے نمبر سے فرمایا ولا اولادكم من املاق اولاد یہ اللہ کا سب کو بڑا انعام ہے بندے واسطے سب تو بڑا اللہ کا تحفہ ہے پہلے نمبر پہ اس کائنات اندر اس روئے زمین اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے روئے زمین اے کائنات اے دنیا دی زندگی ساز و سامان نل پری ہوئی اتلف ات قسم دیا چیزاں نے استعمال دیا ساز و سامان ہے ادنی کلوہا متان اللہ تعالی نے آدم علیہ ماں ہبا جس ویلے جنت چکل جان کا حکم جمیعا نکل جاؤ جنت خالی کر دوں اسی ہوں تھلے چلے جاؤ زمین والا کم فرض مستقر جا کے زمین اندر رہائش اختیار کرو اور اتے جہاں چیزاں میں دیاں پیدا کی جو ساز و سامان اتنے موجود ہے تو فائدہ اٹھاؤ متا آرزی ساز و سامان کیا جاتا ہے جا وقتی ہوئے تو ٹائملی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو مستقل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے دنیا متا دیا متا ساری دنیا کی زندگی آرزی سامان نل پری ایک مومن نو سارے سازو سامان چو بہترین سامان جہاں مل گئے وہ نیک بیوی ہے جس ویل نیک بیوی مل گئی کہ ہون اللہ دا کا تے اللہ دا انعام اولاد ہے اللہ کرے کہ او اولاد نیک ہوئے دی چنڈک بنے اولاد اللہ دا بہت بڑا انعام اور تحفہ ہے اولاد انسان دا صدقہ جاریہ بن دی ہے اے دنیا تو چلا جانا ہے تے دے عمل پھر بھی جاری ری اگر اولاد نیک ہے اس بہت بڑا انعام اور تحفہ ہے اللہ, اللہ آج دے سبق اندر ماں باپ دے فرائض اور اولاد دے حقوق بیان کرنا مقصود ہے وشتہ سبق اندر اولاد دے فرائض اور ماں باپ دے حقوق کا ذکر ہوا ساج اولاد سے حقوق اور ماں باپ سے فرائض کا ذکر ان شاء اللہ اللہ جس ویلے ماں باپ نو والدین نو اس تفتے نوازتے ہیں اولاد ادا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گئے انہوں گس دے کے نہلا چلا کے او سب تو پہلے او دے دائیں کن اندر اذام دیتی جائے تو بائیں کن اندر تکبیر کر دیتی جائے تاکہ دنیا کے آدیا ہی سب تو پہلا پیغام جہاں انہوں ملے وہ اللہ دی توحید دا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا پیغام ملے اور بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے تجربہ شدہ بات ہے کہ نو زائدہ بچہ جدی جی عمر ایک دو گھنٹے زیادہ تو زیادہ اجی ہوگی ہے دنیا اندر آئے نو تھوڑا ہی وقت گزریا ہے جس ویسے وہ اندر اذان دیکھی جاندی ہے یا تکبیر کہی جاندی ہے کہ او بڑے غور سن رہا ہوں کیونکہ اے بات اللہ نے ساری فطرت اندر رکھ او دی اور یہ اس وعدے دی یاد دہانی ہے اس جہان اندر جیسے اللہ نے سارے انسانوں دیاں روحاں رکھی عالم ارواح جس کا نام ہے آدم علیہ السلام دی ساری اولاد قیامت تک جن جن بھی دنیا کے آنا ہے اور اللہ نے پیدا کرنا ہے جنہوں روح پیدا کر کے اس جہان اندر اللہ نے آباد کر دیتوں جی. والی زندگی جس طرح جس طرح ختم ہوں چلی جاتی ہے او روح اس جسم اندر دنیا پہ آ جائے یہ مختلف مرحل ہیں زندگی مراحل طے کر رہے انسان اسی دوسرے مرحلے اندر جا رہے ہیں عالمی ارواح تو دنیا اندر پہنچ گئے اتر اللہ وف بہ لاشری نے روح کو سوال کیا فرمایا کم میں تو تا رب نہیں لفظ رب کے ماہنے نے خالق مالک اور راز یہ تین بڑے بڑے ماہ ہیں الفظ تو بے رب کیا میں پیدا نہیں کیتا کیا میری تڈے تے حکومت نہیں کیا میں رزق نہیں دا یہ سوال کیا اور کونے مجید شاہد اور گواہ ہے ہر روح نے یہ جواب قالو بلا اے اللہ تیرے تو سوا اور کون ہو سکتا تھی خالق ہے تو ہی مالک ہے یہ وعدہ اثر کیتا ہے اور اطلاع اندر اس وعدے نو واعدہ وادن الفط کیا جاتا ہے وہ وعدہ بچے ہی یاد دلا ہے کہ تیری روح نے ایک وعدہ کیا ہوں منتقل ہو کے دنیا اندر آ ہیں ایک نو شکل اندر ایک نئے کالم اندر اپنا وعدہ کل ہی نا یہ ایک کن اندر آزاد دوسرے کن اندر تقدیر کہی جائے یہ سب تو پہلا حق ہے بچے کا اور فرد ہے ماں باپ پھر جس ویلے سات دن گزر جان بچے کی پیدائش نے ستواں دن ہو گئے یا نہیں تو تین کام اس دن محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان واسطے ضروری کرا دیا پہلا کام تو یہ ہے کہ بچے دا اچھا اور سونا نام رکھا جائے بچہ ہو بچے نام ایسا ہونا چاہیے جہے ماہنے اچھے ہو ترجمہ بہت اچھا ہو اور خاص طور پہ ایسے نام جنہ کی نسبت اللہ کی طرف ہوئے اللہ کی کوئی سفت ان نام کا بیان ہوں وہ نام اللہ نو بڑے ہی محبوب اور بڑے پسند ہے ایک حدیث اندر دو نام بطور مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ اللہ نو عبداللہ اور عبد الرحمان یہ دو نام بڑے ہی پیارے اور پسند ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک نام عبداللہ بھی اللہ نے قرآن اندر بیان کی عبد اللہ عبد اللہ پورا جن اندر عبد اللہ نام بیان ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ اللہ سے منے ہی اللہ کا اللہ کا غلام اللہ کا عبادت گزار اللہ کا فرما بات اچھا نام رکھا جائے بچے دا ستوے دے غور و خوص کر کے صلاح و مشورہ کر کے عمدہ اور بہتر نام رکھا جائے کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا نام رکھ ہے بچے دا ساری زندگی وہ شخصیت سے دا ایک اثر رہے واستے والدین کا یہ فرض ہے اور بچے کا یہ حق ہے کہ وہ اچھا نام رکھا جائے آپ نے طیب نام رکھا طاہر نام رکھا ادرا نام رکھا اپنے بچوں کا جذبان اللہ علیہ ابھی اج نام یا تے کافیے ملا واسے رکھ ہیں جس طرح شیر کہ کوئی شاید کہ وہ او کاپیے اور ردیفہ رتیفہ ملادا چاہتا ہے اس سے اسی طرح ہی ابھی نام بھی کاپیے ملا کے ہوئے رکھنے بغیر سوچے سمجھے باز اوقات بڑی عجیب سورت ہے کئی دوست نام کی تو لب کے لیا اور پھر آدھے جی یہ منصوبہ نہ کدی سنیا ہوں نہ لکھا ہوں نہ پڑھیا ہوں ڈکشنری دیکھ, دیکھ دیکھ کے بھی تھک جائے لیکن وہ نام ملتا ہے پتا نہیں کتوں لب رہے اور بہت آپ نام ابھی بڑے بے جوڑ رکھنے مثلا محمد پرویز ہوں پرویز سے وہ بدبخت سی جن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑیا دعوت دیتی اسلام کی دی. انہیں خط پھاڑ دتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس ویل یہ اطلاع ملی فرمایا اللہ یہ سلطنت میں یہ سوچ ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ابھی محمد پرویز نام رکھ نام اچھا ہونا چاہیے اچھے ماہی والا ہونا چاہیے پسندیدہ ہونا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک کام کہ ایک دوسرا کام ستویں دن ایک کرنا ہوں کہ بچے کے سر کی حجامت کروائی جائے وہ بال اتروائے جان اور بال اتروا کے انہوں دے وزن دے مطابق چاندی ادھا تو نو ماشے جن بھی بال دے مطابق چاندی اللہ کی راہ اندر صدقہ کیتا جائے اس خوشی اندر کہ اللہ نے ایک تو تیسا کم ایک کرنا ہو اگر اللہ نے توفیق دیتی ہوگی تو بچے دا عقیقہ کیتا جائے بچے کی طرفوں دو جانور بچی طرفوں ایک جانور بعض دوست جس طرح گائے اندر قربانیاں رکھیا جاندیاں نے سات اس طرح اقیقے بھی وہ حصے گن دے رہتے ہیں اے بات بالکل غلط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بچے کی طرفوں دو جانا پیدا کی جان بچی طرفوں ایک جان پہ کیتی جائے اس سے نہ رکھے جان بلکہ دو سالم جانور بچے کی طرفوں اور ایک سالم جانور بچی عقیقہ دیتا جائے لفظ عقیقہ جہا ہے یہ ماہ ہی نے کسی چیز آزاد نزاد کرا ہفتہ یا اکو ہے آزاد کرنا عقیقہ نے آزاد کرانا او بچہ جایتا کر دے دن ماں باپ یہ حق ہے اگر اللہ نے تحریق دیتی ہے کہ اے حق ستویں دن ادا کر دتا جانا چاہتا بلا وجہ ستویں دن تو اگے جانا کہ اجے منڈے دا ماما نہیں آیا اجے تو یہ نہیں پہنچی اجے تک فلاح نہیں آیا وہ تو گوشت خان دا بہانا ہے جدو مرضی کھا لو سنت ادا نہیں ہوتی پہنا بہانا عقیقہ ستویں دن ہی ہے توفیق اگر حاصل سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ بچہ جس ویلے آد ہے پیدا ہوتا ہے کہ وہ او حالت اور وہ او کیفیت اس طرح ہی ہندی ہے جس طرح کوئی چیز گروی رکھی ہوئی آزاد نہیں جس ویلے مسلمان وہ عقیقہ کرتا ہے تو پھر وہ آزاد ہو جاتی ہے وہی ملکیت بن جاتی ہے گروی رکھی ہوئی چیز کا مواوضہ جنہیں پیسے لے کے گروی رکھی ہو پیسے واپس کریے تو تبھی تب مالک صحیح بن رہا ہے بے ہی بچے کا عقیقہ کیتا جائے تو آزاد ہود. دوسرے نمبر سے فرمایا کہ اگر خدا نہ ساجتا یہ باتیں اللہ کے علم اندر ہیں کوئی بچہ دس برس دی عمر تو پہلے پہلے فوت ہو ہے ماں باپ نے وہیقہ کیا ہوا ستمے دن سنمت سمجھدی ہوا وہ دس برس کی عمر نو نوچن تو پہلے پہلے بہت ہو گیا وہ حساب کتاب نہیں قیامت دن مرفوع القلم ہے تین شخص ایسے بیان فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں کوئی نیکی برائی نہیں لکھی جاتی اللہ نے انہوں تو قلم اٹھا لیا ہوا اکتے بچہ دس برس مرفوع القلم ہے او دی کوئی نیکی لکھی جا رہی ہے نہ کوئی گناہ لکھا جا رہا ہے ہاں. اگر شخص نے نیکی دی رغبت دلائی ہے. نیکی دا شوق دلایا ہے نیکی دی بات سکھائی ہے نیکی وہ کیا کرتا ہے اور سواب او نیکی کا رغبت نیکی دی رغبت اور نیکی کا شوق دلان والے اللہ دے رہے سواب مل رہا ہے اسی طرح بچے کوئی بری روپئے سکھا د بولنا جنا سکھا چوری کرنا سکھا کوئی اور ایسی بری آدت بچہ معصوم ہے دس برس کی بری عادت سکھائی ہے دے گناہ کی سزا مرکو قلم ہے بچہ دس برس کی عمر تک نمبر دو شخص کا کوئی گناہ اللہ دے ہاں لکھا نہیں جانا کوئی نیکی شمار نہیں ہوں جڑا پاگل ہے دیوانہ اور مجنون ہے جنہوں اپنے برے پلے کی تمیز ہی نہیں عقل ہی نہیں اللہ کے ہاں کوئی عمل لکھا نہیں چاہتا اور تیسرا شخص مرفوع القلم ہے نیند دی حالت اندر ستا ہوا نیند اندر کچھ بھی کر لے وہ کوئی چوچ حقیقت نہیں ہوں اس واسطے اللہ کے کوئی شمار نہیں ہوں عمل وہ نیکی یا برائی لکھی دس برس دی عمر نو پہنچنے تو پہلے پہلے اگر بچہ فوت ہو گیا تو قیامت دن سارے انسان ابھی تھی پہلے پچھلے قیامت تک آن والے اللہ کے سامنے حساب دین واسطے کھڑے ہونا اللہ خاص نہ یا اللہ سا حساب آسان کر دی شکل اندر نہ وہ اپنی رحمت فرما دے حساب آسان ہے بچے جہاں ہوس برس کی عمر تو پہلے بہت ہون والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہوں فرما دے کہ تسی اتنے کیوں کھڑے ہو تو کہ کوئی عمل لکھا ہی نہیں گیا کہ تا کوئی حساب کتاب نہیں تسی چلو جنت اندر پہنچو وہ بچے ضد اللہ دنیا تو بھی تلد بلا لیا سارے ماں باپ نے سا پیار نہ دیکھا سڈے نل شکت اور محبت کا سلوک نہ کر سکے سان بڑے ہوں نہ دیکھ سو وہ محروم رہ گئے کہ ہوں بھی اِس اکلے ہی جنر کندر چلے جائیے ابھی تو اپنے ماں باپ نو لے کے جا بچے یہ اگو کہ یہ کیڑے بچے کہہ سکے فرمایا جنہ دا عقیقہ کیتا ہویا ہو جس بچے دا عقیقہ نہیں ہویا ہوا انفارش کا حق نہیں مل ہوں دیکھ لو کنا بڑا اہم معاملہ ہے اور یہ ساری گفلت تے سستی بھی نظر رکھ ابھی ہوسماں ادر پی رہے ہیں کدی بچے دے خطرے تے ساری برادری کو بلایا جان کدی وہ ہو رہی ہے ہو رہے لیکن جس چیز کا فائدہ پہنچنا ہے آفرت ہی کن فائدے والی چیز ہے اقیقہ بچے اور حق ہے اولاد کا فرض ہے ماں باپ کا ستویں دن نام رکھنا حجامت بنوا کے بالا دے وزن دے برابر چاندی صدقہ کرنا اللہ دی راہ اندر کہ اللہ نے ایک تحفہ ادا کیا ہے خوشی وہ شکریہ ادا کردیا ہوا اور عقیقہ کرنا اپنی ہمت دے مطابق اگر کسی نمت نہیں تو پھر وہ اللہ نل وعدہ کر لے کہ اللہ جدو توفیق دیں گا میں اپنے بچے کا ادو عقیقہ کسی بھی وقت عقیقہ پھر کر سکتا ہے جدو اللہ توفیق اے پہلا حق اولاد کا ماں باپ کے دوسرا حق اولاد کا ماں باپ کے جمے اللہ نے قرآن مجید اندر بیان کردے ہوئے فرمایا اولاد ہوں نہ بچے کا حق ہے کہ وہ ماں ان دو سال تک دھد پلا ماں دھ پلاوے یہ حق ہے بچے کا اگر خدا نہ خاص کوئی بچہ ماں تو محروم ہو جائے ایسے حادثات دن رہے ہیں. کہ ماں پہ ہو گئی بچہ زندہ ہے اور شیر گا شیر خارجی کی حالت اندر ہے اس عمر اندر ہے یا کوئی ہو ایسا حادثہ ہو گیا کہ ماں بچے نو نہیں مل رہی بعض اوقات میاں بیوی بی کی علیحدگی ہو جاتی ہے تلاق کی شکل ہو جاتی ہے بچہ ہے, او باپ لے جانگا ہے. ماں تو محروم ہو جاتی ہے بچہ ماں تو محروم ہو جانگا ہے. ایسی صورت اندر باپ سے داری پائی اللہ نے کہ او انتظام کرے بچے دھد پلا کوئی آیا رہا ہے یہ بچے دا حق ہے کہ دو سال تک انہوں ندد پلایا جائے اور اللہ نے یہ انتظام کر دے قران مجید اندر فرمایا ہم ماں باپ کا شکر کر دیا ہو ہیں علم نجعل فرمایا اے انسان تو کبھی سوچیں اپنی اچھی نظرے ہزار <سؤال> طرح کی چیزوں نے دنیا قریبی ہیں کیا عصی عصی نہیں دیتی؟ سونے شیشے کر دیتے ہیں میرے اللہ جل نے اور مخت. فرمایا اے زبان تونٹ کتوں لے والے سب نے وہ سوچا تین نت تو سوچ گئی نہیں تری دنیا پہ جانے نروں تیری ماں نے تینے اندر اپنا تیرے بھی دو دھ دیا نہر جاری کریں اولاد دا حق ہے بچے دا حق ہے کہ وہ دھلوے دو سال تک لائے نے کانے لائے نے پورے دو سال دھو پلا حق ہے اج ماوا نل محبت اور پیار ماوا کی عزت اور ادب و احترام کیوں نہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماوا دودھ نہیں پلانیاں میرے دوست بیٹھے میڈیکل سائنس ہے کہ عورتوں کو بے سمور ایسا بیماریاں لگ گیا ہی اس واسطے نے کہ وہ بچے دودھ نہیں پلا اللہ نے جیڑی قدرتی اور تبھی بچے دی اونے جسم اندر رکھیے بچے کوئی پھر ہوئے اللہ دیہ ہاں قابل معافی ہے ایک جرم ورنہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ بچے نو کبھی غذا کو محروم کر دیتا جائے جی اللہ نے بچے دی یہ غذا ہے اور جو مکمل غذا ہے ہیں بچے کسی چیز دی ضرورت ہی اللہ محسوس نہیں کھانا بھی ہے وہ پینا بھی ہے وہ نژب مطابق ہے وہی ضرورت کے مطابق حق ادا جائے اور ماں اپنا فرد پورا کرے بات کے جن میں دھد پلا ماں اور بچے کا سارا خرچہ اللہ نے رکھا اپنی حمد دے مطابق، اپنی تو مطابق, اپنی توفیق دے مطابق، اچھا اگر بچہ ماں باپ دو کوئی محروم ہو جائے ایسے بھی کئی واقعات رو نما ہوتے رہتے یہ ذمہ داری وارسا سے پائی ہے وارس صرف جائداد ہتھیار اللہ نے پیدا نہیں کیتے جو حصہ جو ہاتھ رکھا گیا ہے وہاں ملنا چاہیے اور وہ لائن کے ہاتھ بجاو نے کچھ ذمے دار بھی بچا محروم ہو جائے یہ خد پیانے ضروریات کا یاد ہوتی تھی کہ اس دنیا اندر نبے فیصد فٹ نے لڑائیاں چل صرف اس واسطے نے کہ حقوق کا مطالبہ بڑے زور شور کرنے لیکن اپنے پراؤ کی طرف اگر سامنے احساس ہوئے حقوق دوسرے کے جمے ہیں دوسرے کے کچھ حقوق میرے جمعے بھی ہیں تو یہ جتنا مذہب ختم ہو جائے تیسرے نمبر پہ نتی کریم علیہ وسلم نے بچے کے حقوق بیان کرتے فرمایا کہ پوری زندگی انسان اپنی پوری طاقت خرچ کر دے بچے کی حفاظت راعت. کیونکہ زمانے جاہلیت اندر بچے حق حاصل نہیں تھی کدی تین کے ڈر تو اولاد متل کر دیا جان بیچ دیتا د جنی بڑی محبت اور جب بچے بچتے رہتے ہیں ہندوستان کی مثال سارے سامنے لوگ غربت اور اخلاق کی وجہ اپنے بچوں کو روشن کرنے واسطے مجبور ہو جائے اللہ تعالی نے بچے دیکھ دیتے جہاں بچوں نے فروخت کر دنسان کی کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی یہ ایسا عظیم شاہکار ہے اللہ دا کہ دی کوئی قیمت کر سکتا ہی نہیں چند حدود کو قائم رکھن بعض بقات موبضے کا ذکر قرآن اندر بھی آیا حدیث اندر بھی آیا لیکن وہ انسانی جان دی قیمت تے بھی نہ اللہ نے ایک اپنا نافذ کرنا ہے لہذا ضوابط ہے مقتول قاتل نو کرنا چاہی جان بخشی کرنا چاہن اے شریعت نے ایک اصول سانو دے دیتا ہے کہ ایک سو اونٹ یا او قیمت جان بخش کاتل بدلے اندر قتل کرنے کا حکومت کو انتظام کرنا چاہیے کہ وہ جت قتل ہونے دے کے وائرسوں مطمئن کرنے کا کاتل پکڑے اور قتل کرے بدلے ساس لیا جائے دے لیکن اگر مقتول ہونا قبول کر لیک سو اونچ اس مقتول کی دی دیت کو لے سکتے اے اللہ کے قانون نافذ کرن دا ایک ذریعہ ہے انسان دی قیمت ادا نہیں ہوئے قیمت کی ادا ہو ہی نہیں سکتی کہ ایسی عظیم اللہ نے اس چیز پیدا کی اسی واسطے قرآن مجید اندر فرمایا کسی ایک جان نو قتل کر دیتا جائے نا حق تے اللہ کے ہاں یہ بڑا جرم ہے کہ جس طرح پوری انسانیت نو ہی ختم کر دیا ایک جنم نسا لیا جائے حفاظت کر لی جائے اللہ کے ہاں یہ این بڑی نیکی ہے جس طرح پوری انسانیت کی حفاظت کی کسی شخص زمانہ جاہریت اندر اولاد نو تحفظ حاصل نہیں جائے تریکے تریکے نل غلط ایسے رسوم اور روایت یا اندر بہانے بہانے بچیاں زندہ پر غور کر دی چھوٹیا چھوٹیاں معصوم بچیاں اللہ نے پرانے نجی اندر فرمایا جسم کر دیا گیا درندے کر لو گے جنہوں نے پھر ابھی پوچھیں گے کہ انہوں نے او گناہ بسو جس گناہ کی سزا یہاں کی سا کہ زندہ ہی متی اندر قتل کر جواب دے وہ درندے اور بچیاں اس طرح زلام کرتے سنگھ بنا کے قتل کرتے سنجھ ابھی بھی پیچھے نہیں بلکہ شاید دو قدم کو بچے چھوڑ گے کتوں پیم گے کتوں پہننے گی رہن گے کتنے محسوس نے آبادی چلی جا رہی ہے پس سی مصیبت اللہ قرآن اندر تک اولا اپنی اولاد نتل نہ کرنا اولاد نا خشیا ملا کھان پی گھر کے در تو अभी जिन्होंने दुनिया अंदर भेजने की लैके आए तो मैं जिसमें एक बॉलिस्ट कपड़ा भी नहीं बच्चा नंघा आ रहा ना दुनिया एक बॉलिश कपड़ा भी जिसम त नहीं اگر تنا پہلا سکنے کہ کھا رہے ہو پی رہے ہو تو کیا خزانے ختم ہو گئے طاقت ختم ہو گئی ہے جہے ہوئے آنگے انہوں کا انتظام این کر سکتے کنونی ہلکا میں جی پتہ کر رہے ہیں کوئی کروڑ ہار ہوتا ہے جہے اللہ کا مقابلہ کرنے خرچ کیتے جہ رہے ہیں کہ آبادی نہ بڑھتے ہوئے بچے زیادہ نہ ہو اللہ کا مقابلہ شروع کیا جس روح اللہ نے پیدا کیتا ہوا ہے جن دنیا کے بھیجنا ओ اگر وہ کترا پانی دا کسی پتھر بھی پی گیا اللہ نے بھی اگر کسی روح پیدا کرنا کسی جان پیدا کرنا اللہ اس پتھر کر دیا گلیاں نے سارا امتحان لیا آ رہا ہے سا کہ یہ کرتے کی سوچے اور سب تو بڑی بات اے ہے کہ اے ذمہ داری اللہ نے سکھی وَمَا مِن دَابْزَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهُ قرآن اندر ایک جگہ کے نہیں کئی مقامات اللہ نے اپنے رازق ہوندہ اعلان کیتا ہے کہ تسی کسی سے رازق نہیں رازق مایا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقِ ذُنْ قُوَّةُ الَّقِينَ مَا اُرِيدُ مِنْهُم مِنْ, من رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ یتعنو. قرآن فریاء پہ آئے یہ ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی شروع ہوئی ہے یہ ذمہ داری اور تعریفاں اللہ الحمد للہ الحمدللہ یعنی الحمد للہ ہے سارے کبھی کرو سارا تعریف ہر قسم دیا تعریف اللہ واسطے ہیں کیوں رب کہ او سارے والا اپنی داری ذکر کرنا شروع کیتا کہ آخری سورت تک لگ گیا جیڑی جمع دار سنو سونپ نے حفاظت ماں باپ کا فرض ہے اولاد دا حق. تربیت ایسے تریقے کی کہ اللہ ہوئے اللہ, پسند ہو اللہ علیہ وسلم. تربیت باندر خریدتا پھر کوئی کتے خریدتا پھر کوئی کچھ خریدتا پھر اس کی بچے لیجانے لی تو پہلے بچے کا کلونا ہے محمد الرسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ دا سب تو بہترین تحفہ اولاد واسطے او بچہ ذرا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے فکر کی نکل دا ہے تیرے ماں باپ نے تینوں یہ سکھایا اس وجہ تھوڑا جا احساس ہونا چاہیے کہ دیکھیں تربیت اے ماں باپ دا سب تو بہترین تحفہ ہے اولاد واسطے جی بچا ہی پیو نو پیشاب کرتے نقل کردیا پیندیا تو ہاتھ نو کی استعمال کرتے سب تہلی تربیت کا بچے کی ماں باپ ہے یہ ایسا ادارہ ہے کہ تو بچہ بڑھ کے نکلتا ہے یا فکر کے یہ ماں باپ نو احساس ہے خیال ہے کہ نوں دکھے. اس ایسے باپ ہے جنہوں اولاد واسطے وقت ہی نہیں ملتا کاروبار کا جن ایسا سوار ہے کہ انہوں کی تربیت واسطے وقت ہی نہیں ملتا یہ کی تربیت ہی نہیں ساری زندگی کا کمایا ہوا سرمایا بس اولاد چند دن اندر اب لا کے اساڑتے مال کما رہے ہیں تربیت بھی کر تاکہ وہ کر اور ایک دن رسول اللہ, اللہ علیہ نے کسی نے کیا جی سب کسی نے کیا جی بچھو کسی نے کیا جی فلان فلاں فرمایا نہیں سب بڑا دشمن, کون؟ سب؟ پھولا، پھولا؟ سب تو بڑا دشمن اپنی اولاد ہے دن ہو رہے گا اولاد نے ماں گرے بانت ہوئے ہو گا اللہ سے سامنے پیش کرنے کی. اللہ اے باپ کرنے. اولاد سے سارا دن جی نو ہو دینا دو کر ایمانی کر دے ہو دے ہو آج میں پکندر پیسے کمائے کچھ کروبار کر بڑا آ کے اسے اولاد نے اللہ کے سامنے پکڑ کے لے جا رہا ہے اللہ میں جو کچھ کیتا ہے اور سب تو بڑا دشمن اپنی اولاد کیا اس شخص اکل مند کیا جا سکتا ہے جہاں اولاد دشمن بنا رہا ہولاد کئی دشمن بن رہی ہوگی اور دشمنی بھی ایسی جگہ سے کرنی ہے جسے پھر کوئی اور دماغ ہی نہیں ملنا جس کو چھٹکارا ممکن نہیں ہونا تربیت اولاد کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے بڑا ہی خیال رکھنا چاہیے فرمایا ست سال کی عمر ہو جائے گی میرے بچے دی یا بچی دی مروز نہ برابر बच्चे नमाज पढ़ लगे कर लो जिस तरह मैं करा तू भी उस करी सिखाना शुरू कर दस पर उम्र हो जाए बराबू फरमाया होके जरा बच्चा बच्ची नमाज ना पढ़े मां बाप का फर्ज है की मार के नमाज पढ़ा نہیںمے دارا کروا لو اپنی جان بھی بچایا گئے اپنے بال بچے کی جان بھی بچایا گئے نارا جن ذمے ہاں دار ہاں جا رہے ہر ہر ایک چھوٹی کی ریاست ہے باپ حاکم ہے باقی ساری کو ہی رعایا ہے باقی سارے باپ اللہ نے سردار کی حیثیت نے پڑھوایا کہ تے جو ہر کوئی حاکم ہے ہے، بارے اندر اللہ پر جمے داریاں پوریا کر سکیے ابھی اپنی یہ فراہم جہی نے دکھا سکے اولاد کے ماں باپے شا باقی ماں روپ جہیں دوسری شخص اندر جانے چند بات ہوئی سب تہلے بچے کلر آزاد اور تقدیر ستمے دن بالا برابر چاندی کا صدقہ کرنا اللہ سے اس دن آپ کی خوشی اندر شکریہ ادا کر دیا ہوا اور حقیقہ کرنا بچے دھد ملا اور بچے کی زندگی کا کرنا اپنی ہمت کے مطابق اور بچے کی اچھی تربیت کرنا اللہ تعالیٰ فرائے ادا کرنے قطاع پر آوے اپنی اور اور تو اپنی اولاد سے حقوق اندر گزاری اور غمل تو بچا پہچانے درخواستہ نے نماز تو بعد خلو سے دل نل دعا کرو اللہ سارے مسلمانوں دیا بیماریاں صحت اندر بدل دے اور جلد از جلد ہے ایک دو سوال دوستہ نے کی ایک سوال بالکل تعلق رکھن والا ہے کہ جیڑے بچے کافر پیدا ہوں دے اور دس برس کی عمر تو پہلے پہلے پہت ہو بارے اندر اللہ نے سے اللہ کے رسول نے کی ارساد فرمایا چل الفاظ نے جو بچہ بھی اللہ دنیا سے پیش گائے وہ کسی جگہ ماں باپ کے کار بھی پیدا ہوتے بھی ملک اندر پیدا ہو رہے اللہ فرمایا اللہ انو مسلمان دے. بھی جیڑا بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے ماں باپ چاہوں کہ اس بچے یہودی بنا دیں چانتے عیسائی بنا دیں چانتے مجوسی بنا دیں اللہ نے انہوں نے مسلمان بھیجیے اگے مثال دیتی فرمایا تو تھی دی جانوروں دیکھتے ہو جس ویلے ان دی ولادت ہوتی جانور بچے دیندے تو کیا کوئی کن کٹا بچہ ہوں کسی جانور دا کن کٹیا ہوا ہوں ہے جس ویلے جانور بچے دیندے وہ کن کون کٹ انسان کٹ ہیں اسی طرح فرمایا جس طرح جانور کافر کے گھر بھی پیدا ہو کے دس برس کی عمر نو پہنچنے کو پہلے پہلے فوت ہو گئے یہ یقینی <تصفح> بات ہے یہ فکرتے اسلام سے پیدا ہوئے فطرتے اسلام سے ہی بہت ہوئے قیامت دن یہ جنگ جائیں اللہ کی وہ او محرومی وہ تو جہ محروم رہ گیا دنیا اندر کس طرح پورا کرے گا یہ ہی بہتر جاند ہے کیونکہ وہاں جنت اندر جو چلو سو ہی مل جائے او یہ بہتر جاند ہے کہ وہ محرومی کس طرح جنت اندر رول کرے وہ جان گے جنت اندر کیونکہ وہ مسلمان پیدا ہوئے اور اسلام دوسرا سوال کسی دوست نے بچی کا نکاح ہوا لیکن تو پہلے ہی خامد ناراض ہو کے کتنے چلا رختی نہیں ہوئی تھی خامد چلا گیا جس جسے چلا گیا پانچ سال تقریباً گزر گئے بچی انتظار اندر آرم بڑھائی حریث اندر آ آن ہے اگر کسی عورت کا خامد گم ہو جائے جن کو مجبور خبر کیا گیا ادیس دل پاس جی کوئی خبر ہی نہ کوئی پتہ ہی نہ چلتا ہو بھی سال تک انتظار کرنے کا حکم دتا ہے شریعت نے کہ پانچ سال تک انتظار کریں اگر وہ مل گیا ہے واپس آ گیا ہے تو اسی دے نکاح اندر ہے وہجیت اندر ہے سے دی, دی, دی, دی, دی. جے پانچ سال تک انتظار ہے کوئی خبر نہیں ملی نہیں واپس لوٹیا نہیں پہنچیا تو پھر اس بیوی اس عورت نشریت نے ایک حق دیتا ہے کہ او, او دے وہ آزاد ہو گئی وہ ہوں اپنا نکاح چاہے تک. اگر تے جتر اندر بھی مفقود الخبر ہے یعنی کوئی پتہ نہیں او دا وہ کتے ہے تو پھر ایک اعلان کر دیتا جائے چاند اندر برادری دے کے بزرگوں بلا کے کہ اے واقعہ ہوا سی ہوں کوئی پتہ نہیں چلتا کتنے ہے طرح ہے کہ وہ بی, بی آزاد ہے کچھ نہیں کرتا ہے اور اے ای بی اے خاتون او دی زوجیت اندر نہیں رہنا چاہی تو پھر اون کیا جائے کہ تو سے معلقہ نہیں کر چکنا چاہیے اللہ نے قرآن مجید اندر بڑی سخت مذمت کی مرد کی جیڑا بیوی لٹکا چ بعض لوگ یہ اپنی جمع مردی سمجھ دینے کہ نہ تینوں گھر آباد کرنا ہے نہ تینوں آزاد کرنا ہے یہ تو بڑا ظلم انسانیت کے کوئی ہوئی ہو ہی نہیں یہ بہت بڑا ظلم وہ تلاق دلوائی جائے اگر او اس معاملے واسطے بھی تیار نہ ہو کہ میں تلاش نہیں دینی پھر خلا کرا لیا جائے اور <تصفح> <جسے مقصر تصفح> میں اس شخص کی میرا نکاح تو نکاح یہ حق اور دونوں جب جب ظالم آدمی طلاق نہ دے بی حق سے ہو سچی ہوگی ظالم مرد طلاق نہ دے تو عورت نق ہے کہ وہ کھلا کروا لے تنسیح نکاح کروا یہ سورت جو بھی ہے اگر مزید تفصیل دریافت کرنی ہے کہ ان شاء اللہ دا نماز پڑھنی آخری بات یہ ہے